دی <سؤال> منظار <سؤال> اگر سر کسی کا تھا این نساون ثم قالنا هاتم من البيت قادم وتردد بيتنا وصلا والدن مكتوب اینفری من دیوت فزال مسلم احرمه تها فقال ابو مسلم یا رسول الله ان لي خويصت قال ما يا خاص بچے دے خاص بچڑے دے, دے اور تفصیل مولانا مولادی کو بل دیدم تم تم به دے اشارہ لا لگا مولانا رشید احمد وہ ہلا تم سے کہنے چنور رشید احمد ذکر کریں علاوہ دانہ سنور علاوہ دمن تے تو دعا کے وجد ابوین را کہ یا قم مس ت ذم او ابو ترحانی ان ترق فلا نش یتیم دے لازمہ خاص بچڑے دین ضرور دی فرم دا ہوا دا, دا. دا اگر خود دو با اشریکن ان ورلا نمر فلا دی اور دی فلا نش تری خاص وچ ہوے نا مقصد دار اننی خویسہ زمانہ پارے خاص پر چھوڑے دے کہ پتے کیسے شریک ثبت اور حل شرک نہیں دے انہوں اور حل شرک دے لاغیر بارہ فتود آنکھے زوجہ زمانگا فتا زمانہ پارے خاص پر چھوڑے دے کہ دے فلانہ شیعتیم دے فدع اللہ لہو وہ غارت اللہ انظر فائدہوں کا یا اطبو لہو من قد دعا لہو تر فرصانہ دعا دفار اللہ لکھا پہ بعض رواد کی تنسیش سر دے مسلم احمد کی تنسیش خود اللہ مقصد مکانس مکان کانس یا خبر دا بدل مکمل ہو راسی بیان او خبر موضوع قادم کن صد اللہ لہو خبر محفوظ دا قادم صاح جان سے فض اللہ لہو در فرداو کا ادی وجنا ذات تبرک ما کر تبریکی کی, کی خدمات ورکا اے اخرتن ولاد دنیا الا ذال به ارسل نہ ہوئی وما تلک خیر اخرتن فر نوک نبی کے سامنے خیر داخلت اور خیر ذریا ان دوار سارے وک الا ذال به مگر دوار پر اللهم ارضب ہمارم وردا وبارک لہو بجرات گرت جی اللہم افر لہو جادہ تو آگان ہماری دیلی زبر امیت دی شماعت اللہ فکر محبیب اللہم افر لہو زیادہ دو آد آخرت اللہم ارضب تو تمال ورکے اولاد ورکے و اولاد کی برکت واجے دیو جنہ کثیر اولاد او کثیر المال بسرہ کے باپ و پکار کے بے دمی میں بکھو اکثر والا ابنتی ماتا میں افشي او د پاارت او سربی او ل نونو کلسینو هشي سبي هغه اوات چې ز د منناه بذات پیدا او سربی او نس بشيکرسی در را تو د حجاتې به سرته او ف یا کا دجر پاغلی ین در را تو د حجات چې به سریته سره پادر ش پ شی دا د بنچي دا کو نام ساچ جندیومره مې را ت سر مزیات جندی جو اگر رسول نہ جاتو نصیب قل وسیچ کمو اند کہ بعد بعدی رات نے جہت تب تو سبب صابن سروان دو خور رسول اوران نے پھر مت روان تھا قل بو جی پورا سنا دس وقتہ ودا فر مری صاحب کلا او دے پیندوں گاوے پینداو یا کال مانرا دے اور اگے نہ بعد یونسہ کیا نہ گرین ستے اوپر باقی نش پار فل اس کر دین دین دے بعد وقال ابن مریم پر میں ائی اور دائیں حنایہ نے آراذن علی جل اللہ علیہ وسلم باخر دمیعش یا ثبوت رجو باخر دمیعش بولے ادنا سنت محمد بن ان غیر حو حد کر نا ہمارا تجنا نذیر میمن حد کر غیر ان جاری آنے پٹوی میشن واپوتی اور اور مطلب اداب یعنی رمضان سے رمضان کو ٹور روزی دی فرض دی کر کے چلا مان لی نہیں موی کال رج اللہ قال <سؤال> اذا اعتقدت بسم يومين قال جيت يبارك ونونس دروجي لم يقل صل اظن وان دع ما فراد كراجي دوصل قرواكي چي گم پاون د سند كده لم يقل اس اظن وقال ثابت عن ذر عمران عن النبي اسلام من صرار الشعبان هناك التوصيل دارا قال ابو عبد الله باكو وتربان اسن ابون نعمان روات چي گم دا داسين رمضان فرض دے. من غلط مقد بخیر نہ ترجمے پس تا مخیب ذریبین منعقدتا سیام من نبیس سرہ سرہ سرہ اشارت کی تاکہ مقصد کو ازیلت دے سا تخدیث فرقشت دے اتو اذا حدث قبیہ مخالف شو تادرم شعبان آخر رجی نیولی دین اقوی اللہ نبیس سرہ سرہ سرہ اکلتا افطار رجی نیولی دین اقوی اللہ افطار رجی نیولی دین اقوی دو رجی و اینا قلتا جی دورو جی در رمضان اخلال شی ایک قسم یومین ایزاق کرتا مصر چی قلوزی رمضان دورو جی ونسان دورو حدیثنا مخاربت شی رام شی لا تختم رمضان شیام یومین اومین در رمضان لا دورو جی یا دورو جی ممخی کروئی ہے انتا کہ امر بیت قدم راوے شاگانی ونی ولی جواب دیدار اصل دور چی کم نبیل سا منک را السيام يومين میں رات کو دی دی دی دی دی دا دا بھی علیہ السلام میں يوم میں مولا نے کوئی درن ظاہن تو یہ روزہ زیادہ دور غیر مواقع کرے جنڑے مواقع دروجو نہیں اب اگر خاص رمضان مکرم شبانہ کے دن روزے نہیں ہیں لیکن توہم تو زیادت سے مقدار شریفانیو ارتباب فخر کو باندھے یعنی یہ روزہ رمضان کا رہے از مواقع بلکہ جاہدرہ کے باجرات کے استناد راضی انے کو مقام جب اللہ عادت میں سب مثلا آخری میثے ظہر آخری میثے روجینی وہ آخری میثے روجینی تھی مقاضی لقد اولی قرناء کے مقاضی لقد مقاضی بارکی تو ہم تو زیادت نشری بل نہیں انتباہ کر حضرت صلى الله علیه وسلم نے تو اس کو دے مقاضی جب ہر میثے باخر کے بھی روجینی والے خود وجیت اہل بیت علیہ السلام کے قدم میں سیام رمضان سیام یمین و یمین تبے کو نے نبی کے ساتھ کوس کو جانے نبیل حکم غیر حا دان دانکانا بارا جی یو کراحیت علی الاسلام ان کا یوم العید او در جواب علی الاسلام لکہ امام مالک امام و حالفت منتصر کی حال اطلاع مانا کا تفرد دیو حکم خرصت رجوی او در ایم چدا مسلکت جمہور دے چید تفرد مرد ہے تقصیص منا دے. و تفصیس و مراد دا, دا. دا, دا. اور و جواب چمک جم دے آج دارت کیا آج کر کے ہی زیر فارا چھے تشبیل یہود سرالی شی اندار سنسا اولاد ہے دیکھیں اہود اگا ایام دو جو عبادت یوند عبادت خاص پڑے خروشے بارے یہ تشبیل شیئے دلتک ہم چھے خاص اتن داؤنی سی اور کمکہ توجیر میں بہت تشبیل در آجی اور پھین زمج آت ہاں سلورم زیر فارا چھلک داؤا ہم اندار ٹھول اللہ اولاد <Four> دا دا روجا اور یا ذاتِ انا اباد علامہ سیدراج عبد محمد القاسم قادری از دیوبند انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الیوم اجمعید اور و ريات جنا عمر بن عاصم بن نياذ جنا الله تبارك لا من يبعثني لا يكما قبل عباد وريات جنا مصادر جنا جاء 5 10 وحدتني محمد بن احمد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ايها المؤمنات ما تفضلت شاری باپ مم. بارہ عورت و رجید عورت دعرفی کے خارفات مانے گی یا عورت و رجید عورت دعرفی تو بدون دعرفات نا نا ثابت فروات کے داغی فضلت گنا حادث پا دے بارے کیلئی ترمیزید عبود دعوت چیدا مقفر لسلطین دا دا مخیلی کالا درستانی کال رجی فیدوڑا مات کھئی گی مرکی عورت داشرن آرے چیدے رجید زر برابر گا ایو عجبہ فیو مرد فی اورما ذات علیہ نباتن اعظم دے حمایہ ماوردی ذکر گئی یادی جی پرواتن وار وش چ دام کفر دے دا سر دے مخنے نکال درستانی کار ارشاد دے اره جو نے والا اور میگنے چ دی بجون دی او ایندکار دے اللہ کو تیر کی تے تکفید تک سے یاد فرجن دور کرنا جی ملک گناون ऋषि دے گلیاں پاس طریقے درائش ایندکار مال مذاچ پہ ایندکار کے بدن انداز اور پادر شد آپ دیم چیت ہوئے اور اپی پور ازبان رجائے نہیں ہوئے نبی دل سلام مات اکرے دنید نہیں ہوئی دیو جنہ افضل افتار دے اوتر دے اور رجب دے کسرہ نجمہ شوافی تنسیس بلکراہیت تی کہ مکروہ دا اور نور احماد تنسیس بلکراہیت نکر لیکن داوی جہاں غیرہ اللہ ازباللہ نرگا ہوئی جن چاہتا عمرکم نیپا قریل سمج چاہتا عمرکم نسوک تا نفس حضرت یہ لفارتہ کرنے میرے اسلام اتباع پیغمبر نبیاں فقط بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذوق کر دی اور نقصان نہ کرے باقی کہتا جنہوں نے استفانہ چکم دامحد و آنگان نے اور عادت نہ مدد نہ دسن ان امور پر جہ تک اور حد انا بندہ مالو ہمر او بدلہ ہمارے مالو بدل نہ بچ ان گلے اننا نذكركم اليوم <سؤال> عندما يمر بكم غيث من небе الله <سؤال> فقلباكم وكان فقلباكم يجيء انفعالكم <سؤال> ينسل اليه يقابل القادي اللبن ووالليل شودوا والالخضر مشربه كان ايام مثل ايامنا الذين نغابين او كري على امرام امر ان بكاء ان بكاء انكران كان بيننا فسنذكركم جميعا نريد ان نعرف هذا القضاء الذي الهيلان او معرف له دو غانه يا د الدين ما شريبه منه ونو ديان درونه با دامي عام الفطر ما فباراد حكم دري دي الفطر کی جا څنګه نه مراد وریا دنا دلود نیوت بار انا به با نوراد نیو ځهره تو جزا رد فطر سازه زیرو جون من سيامي کوم فطر کوم <تصفيق> فرماتعازه فطر سازه نيورا دي صحابہ کہیں او نے مراف نہ چلو رنت بیاثر دیتا قرونتی میں نسو کو کہو قربانی دی جا منبر تعین اللہ اگر قبلوی نہ فلاق مقیت اس جو یہونا زندہ اوردی محل درجن دے فلا عبد اللہ وقال قال ابن الحسن سفیان میں من قال مولا ابن زہر فقذ اصحابہ یہ تو صاحبہ رہیں من قال مولا زہر فقذ اصحابہ من قال مولا الرحمان وندا زہر رہیں یہ کہ دا بشرق ادویین تے صاحب دارو سلیے حقیقت تے یایو تے ذ حقیقت تے دیو صاحب سمجھا پیتا ہے کہ مولا ہے وہ اب دےو ابال تمجاز ہے پھر باز کاثر رضوں صدقہ خدمت یا پے تے کا کہ یوز دےو کہ من کہو بے دار انتقاال میں طرح نا ایو بہو تا ہے کتن پر تمجاز نا موازنہ حالت سنا وڑنا د سنا امر نیاں نبی انا رسول اللہ صلی جافر کی کی راگیر کی داخل کیلے ملنے کا زنہ حتین ذیب کا سبب ضرر کردی فقہام و حدثین ذکر کیدے سمما فبارکی اجتبار سمما یو تا جامع پتن بادر آواج کے بیر سلاب نراچہ دل تکی کی ہوگئے آواج کے سبب قشف العورت تیرن پر ایسا کی نحی تحریبی دا وضعت اب قردی کو مانا دا حدث مانو اجتباو کی دا احتباع سویتون من قرد ناتیود الخدری دا وضع لا صلح یا جمرا فیش فیلو. احتبابی احتبابی جی مانو ملا احتباب ریت احتباب احتباب کا احتبام اور احتباب کا خلاور